اور ایک یہ ہے ہے کہ فتنہ مراد کفر اس وقت تک لڑتے رہو جب تک دنیا میں کفر افر ہے یہ ہجومی بہار کی دلیل ہے ایک آفیسر صاحب اپنے گھر پہنچے اور انہوں نے عجیب و غریب جوتا پہنا ہوا تھا بیگم نے پوچھا یوں پو پہنا کہتے وہ میرا چپراسی نے پہنا تو میرا دل کہ اللہ کے سوا اللہ کے کسی منکر کے پاس طاقت مسلمان کبھی برداشت مسلمان روئے گا مرے گا چلے گا کٹ جائے گا کافروں کو طاقتور نہیں ہونے دے گا ورنہ ہماری بیٹیاں بھی محفوظ نہیں ہمارا پران بھی محفوظ نہیں جنون سوار ہو جاتا ہے ایک مسلمان کے اوپر تو یہ آیات بالکل واضح ہیں اور ہماری پرانی تقریر میں اس پر بہت زیادہ بحث کی گئی ہے عزائب کی تشریح و تفصیل پہ اور آپ حضرات جیسے بھی پیچھے جو بحث سنتے رہے اس کے اندر اس کے بارے میں تفصیل آ گئی ہے اب ایک نقطہ اس پہ ذہن میں رکھنا کتنا خطل و غارت سے زیادہ خطرناک ہے قرآن سے ثابت ہے نا الفتنا تو اشدو مل قتل اللہ کے نبی چلے گئے تو کتنے شروع ہو گئے پھر حضرت عمر کے تو وہ دروازہ ہی ٹوٹ گیا اور کتنے آنا شروع ہو گئے کیونکہ حضرت عمر نے پوچھا تھا حضرت حذیفہ سے کہ یہ کتنے کون کون سے آئیں گے تو کہا تھا امیر المومنین آپ فکر کرنا کریں آپ کے اور فتنوں کے درمیان ایک دروازہ ہے حضرت <سؤال> عمر نے فرمایا دروازہ کھلے گا یا ٹوٹے گا فرمایا ٹوٹے <سؤال> <بھولے> گا یہ اشارہ تھا کہ حضرت فاروق اعظم شہید ہوں گے انتقال نہیں ہوگا حضرت عمر چلے گئے فتنے ہیں صبح شام رات دن اچھی شکل میں بری شکل میں طرح طرح کے فتنے ہیں ان فتنوں میں جو سب سے پہلا فتنہ اللہ کے نبی کے انتقال کے بعد آیا وہ تھا مانعین زکاط کا فتنہ کہ ہم زکاط نہیں دیتے تھے تو اس فتنے کا علاج کتنے جلد کر کے کیا اکبر نے اتنی ہوئی تھی بتاؤ نا اسلام میں پیدا ہوا اللہ کے نبی کے جانے کے بعد یہی تھا نا کہ زکات نہیں دیتے مرد ہو رہے تھے لوگوں نے آ کے سدی کے سے کہا حضرت کوئی نرمی کیجئے مہربانی کیجئے صرف زکات کے انکار کیا نمازیں پڑھ رہے ہیں کلمہ پڑھ رہے ہیں سب کچھ کر رہے ہیں صرف زکات کے انکار کیا فرمایا نہیں حضرت عمر کہتے ہیں کہ ہمیں پتہ چل کیا کہ اللہ نے ان کا دل کھول دیا اسلام کے لیے ہو جائے اور میں کس چیز کے ذریعے سے ختم ہوا جہاز کے ذریعے سے جہاد کے معنی حقیقی کے ذریعے سے یا معنی مجازی کے ذریعے سے وہ مانے حقیقی کیا ہے جہاز کا یاد الحمدللہ اور جو آخری اتنا آئے گا جس سے اللہ کے نبی نے امت کو ڈرایا ہے مسیح مسیحال کا کتنا تو تجال کون سا کام کرنے سے مر جائے گا جی آئے پائے مر جائے یہ گائے خلوشن مقصد رجوشن میاشن شافیشن ماشن ابوشن کون سے دم سے ختم ہو گئے جی تو پھر اب آپ خود اندازہ لگا رہے ہیں آج کتنا ضروری ہے اگر آپ اپنی نسل کو اپنی قوم کو اپنے ایمان کو فتنوں سے بچانا چاہتے ہیں تو کیا آپ کی چاہیے میں ہونی چاہیے بات سمجھ آ رہی نہیں آ رہی آپ کو سمجھے تھوڑا بات یہیں تک نہیں رک جب ہم قبر میں چلے جائیں گے تو وہاں بھی فتنہ موجود ہے اور وہ فتنہ ہے جواب قبر سوالے سوال پوچھیں گے فرمایا کہ جتنے دنیا میں تلوار کی ہوگی یوں اور یوں کرتے ہوئے تلوار اس کے اوپر آئی اور اس کا تھا گن یہاں لٹک آئی دھوپ میں چلا گن کا تھا بچ گیا حدیب میں کپا کے باجی تلوار کی چمک جو کا کتنا اس نے دیکھ لیا کہ آسمائی دیکھ لی تو اس آزمائش سے بدلیا لائف آزمائش سے بچا دے بھائی مزے ہی مزے بہار میں اس لیے وہی سول اور اگر وہ نہ مارے مولا تمہارا مولا ہے نعمل مولا کیا ہی خوب مولا ہے وہ نعم خوب مددگار ہے مولا کے چودہ مانے آتے اپنی اپیل میں لکھے ہوئے ہیں خوب جان لو کہ جو تمہیں غنیمت ملے کسی بھی چیز میں صرف ان سا تو اللہ کے لیے اس کا پانچواں حصہ ہے ولی الرسولی اور رسول کے لیے ولید القربہ اور رسول کے رشتہ داروں کے لیے جو بنو ہاشم اور بنو عبد المتلف ہیں ان کو زکات نہیں لگتی ان کو خمس الخمس سے ملے گا جہاز کے پانچویں حصے کا پانچواں حصہ نکالیں گے ان کے لیے ولی عطام اور یتیموں کے لیے مسکین مساجین مسکینوں کے لیے وبن سبیل مسافروں کے لیے ان کن تو مباللہ کے نبی چلے گئے اب جو مرکز ہے یا جماعت کا ذمہ دار ہے اس کو پانچواں حصہ ملے گا مجاہدین کے ذمہ دار کو پھر ان کے حصے میں سے جو رسول اللہ کا حصہ تھا وہ تقسیم کیا جائے گا بیت اللہ کے لیے یا مساجد کے لیے اگر تم ایمان اللہ پر اور اس کتاب پہ جو ہم نے نازل کی اپنے بندے پر یوم فیصلے والے دن اللہ اوپر بدر کا دن فیصلے والا دن یوم دو جماعتیں تھی واللہ علی اللہ عزیز ور قادر ہے تم الدنیا جب تم ادھر والے کنارے تھے یعنی مدینہ کی طرف وهم وہ پرلے کنارے سے نارے تھے رقب اکثر ابو سفیان کا قافلہ تم سے نیچے کے بچ چکا تھا لشکر نہ پہنچ سکتے اللہ پورا کر ڈالے اس کام کو ہونے والا تھا مرنا ہے وہ دلیل قائم ہونے کے بعد مرے حیام بینا جس نے جینا ہے وہ اتمام حجت, دیئے حجت کے بعد والا جیے والا تھوڑے سے اطمینان ہو گیا ولو یہ خواب ٹوٹا نہیں تھا خواب میں بال تفان نتیجہ دکھایا جاتا ہے جیسے نا اس سیب کے اندر ایک اس کا جوہر ہوتا ہے تو اس لشکر کا چھوٹا دکھانا تعبیر تھی کہ یہ الگ <سؤال> سکھاتا کھائے گا یہ نہیں تھا کہ نبی کا خواب اونٹا تھا لاؤس اللہ <سؤال> اگر اللہ تعالی تمہیں وہ زیادہ تم, تم جو ہے وہ کمزوری دکھاتے جھگڑ پڑتے جاننے والا ہے جب اللہ نے وہ فوج دکھائی یہ دل تک مقابلے کے وقت تمہاری آنکھوں میں خلیلہ تھوڑی تھی حضرت عبداللہ بن مسود نے اپنے ساتھ مارے دکھائی پھتر نظر آ رہے ہیں کا ستر نہیں سو ہوں گے. یہ اللہ تعالی نے اور زیادہ مست ہو کے آ جائیں اللہ تاکہ اللہ کر دے اس کام کو جو مقرر ہو چکا تھا ہی ترجع اور اللہ ہی کی طرف لوٹتے ہیں سارے کام اے ایمان والو اللہ تمہیں یادینو ایزا لطی تم فرین جب ٹکراؤ کسی فوج سے مضبوطی کا طریقہ یہ کہ اللہ کا رسولہ اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرو ولا آپس میں جھگڑو نہیں تب چلو کہ بزدل ہو جاؤ گے حکم تمہاری ہوا تمہارا رو بکھر جائے گا وقت اور صبر کرو ان اللہ کا اللہ قبر کرنے والوں کے ساتھ ہے لوگوں کو لوگ آج کل بھی بھیج رہے ہیں اور تنگ بھی کرتے ہیں کہ مجاہدین میں مجائے کیوں نہیں ہوتا تھڑے تھڑے پر, دھڑے، دھڑے پر, پر, پر, پر, پر اللہ نے میں تنازع سے بچنے کا حکم دیا اس بچنے کا طریقہ بھی بتایا اور طریقہ کا رسول کی اطاعت کرو یعنی اپنے امیر کی اطاعت کرو سارے امیر کی اطاعت میں آج جھگڑے ختم ہو جائیں گے نہیں ہو جائیں گے چار آدمی اس کی اتحاد سے کھڑے ہیں تین آدمی اس کی اتحاد سے کھڑے ہیں اور امیر کی گلے پہ پاؤں رکھا ہوا ہے کہ تم فلاں کرو فلاں تو ساری جماعتیں اس لیے ٹوٹی گزشتہ بیس سال سے دیکھ لو ساری جماعتیں اسی وجہ سے ٹوٹی ہیں صرف تو اتحاد کا ایک ہی طریقہ ہے کہ جس کو امیر بنا اس اعتماد کر کے اس کے نیتی آ سب کٹھے ہو جائیں گے جو ادھر ادھر ہوئے گا ان کا بھی حوصلہ جب ہر آدمی کے ساتھ چار آدمی مل جاتے ہیں اس کا بھی حوصلہ بڑھ جاتا ہے وہ <تصفح> کہتے ٹھیک ہے کچھ ہو سکتا ہے وہ ڈٹ جاتا ہے اپنی جگہ ایک نیا کڑا اب اس کے سڑے میں پھر دو آدمی الگ ہوتے ہیں ان کے ساتھ تو ہو جاتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ایک اور نیا کڑا جو آدمی الگ ہو رہا ہے سارے اس کو چھوڑ کے اپنے امیر کے نیچے آ جاؤ چند دن بعد اگر وہ واپس نہ آئے تو تم کیا چلا کہ پرانی مزید نے جو فرمایا تھا واقعی وہ درست تھا کہ اس طریقے سے مسلمانوں کی جماعتوں میں اتفاق و اتحاد پیدا ہوتا ہے اب اتفاق کیسے پیدا ہوتا ہے سارے آدمیوں کو شو چیز کا کوئی اپنی رائے چھوڑنے پہ تیار نہیں کوئی اپنا کیڑا چھوڑنے پہ تیار نہیں ہے بس ایک سب کے منہ میں اپنے نفس کو جوڑے کے اندر آئے اور سارے کٹھے ہوں گے انشاءاللہ اللہ اللہ کے فضل و کرم سے بلا عمر صاحب نے کس طرح سے اکٹھا کیا تھا پورے افغانستان کو بڑے بڑے کمانڈر ٹوٹ گئے کوئی پرواہ بڑے بڑے لوگ چلے گئے سات سال تک ایک گٹھی بن کے رہے اور اللہ کے فضل و کرم سے آج کی قوت اسی طرح سے برقرار کچھ بھی نقصان نہیں ہوا اس کا یہ سب اتحاد اور اتفاق کی برکت ہے لیکن اتحاد, اتحاد کا طریقہ یہ نہیں ہے کہ اتحاد کے نام سے اطلاع پھیلایا جائے طریقہ صرف یہی ہے اس کے علاوہ اور کوئی دوسرا طریقہ نہ آسمان سے اترا ہے نہ زمین سے اتر رہا ہے کسی کے پاس ہے تو وہ پیش کرے اور اتفاق کرا کے دکھا دے اترا نہیں کرا سکتے کسی بھی کر ولا سینا اور نہ بنو ان لوگوں کی طرح من جو نکلے اپنے گھروں سے بطرن ہوئے وریا لوگوں کو دکھانے کے لیے اور وہ روکتے تھے اللہ کے رستے سے و اللہ عمایہ محیط بے شک اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کا احاطہ کیا ہوا تھا یہ پورا قصہ ہے پتھر کا کہ ابو جال وغیرہ جان ناچتے ہوئے گاتے ہوئے شور مچاتے ہوئے ڈانس عورتیں ان کے ساتھ تھے تو ایسے لوگوں کے ساتھ شیتان بھی نکلتا ہے اور راستوں میں و ہوتے ہیں ہم نے بھی اپنی ٹیم بھیجی تھی ولڈ کپ کے لیے ان کو گانے سانے سنا کے ابھی وہ ورلڈ کپ لے کے آئے ہیں ہمیں پاکستان میں جگہ نہیں رکھنے کی اس پہ فیصلہ ہو رہا ہے کس جگہ رکھیں گے اس کو بھائی سیلوم شیطان اور جب مزین کر دیا ان کے لیے شیطان نے ان کے اعمال کو وکال اللہ ملیوں میں اور کہنے لگا آج تو کوئی تم پہ لوگوں میں سے غالب نہیں آ سکتا میں این دار اللہ ہوں اور میں تمہارا ہی میتی ہوں پلما دراط الفیات جب دونوں لچکر آمنے سامنے ہوئے نہ سا پل وکال اینی بری ہوں کہنے لگا میں تم سے بری ہوں اینی آرام آلہ ڈروں گا میں تو وہ دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھ رہے اینی اقاف اللہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں شدید اللہ شدید القاب اللہ سب کا عذاب والا ہے یہ بن مالک مدلسی کی شکل میں آ تھا اور جب سے اترنا شروع ہوئے تو یہ آواز چھوڑ کے باغا وہاں سے اور بڑا تیزی سے نکلا سب نے کہا بابا جی کہاں جاتا ہے تو تو مدد کے لیے آتا نہیں خاص اللہ میں بڑا ڈرنے والا آدمی متقی آدمی ہوں متقی آدمی جنگ میں نہیں کھڑا کرتے تو وہاں سے بھاگ گیا تو قیامت مطلب شیطان کے ساتھ ایسا ہی ہوتا ہے پونا یہ جملہ پڑھے جب مناسب کہنے لگے بروبی مرض ہوں اور وہ لوگ جن کے دلوں میں بیماری تھی کہ, غر ہوں کہ ان لوگوں کے دین نے انہیں دھوکے میں مسلمان جا رہے تھے نا تھوڑے سے تو کہتے تھے پاگل لوگ دھوکے میں مجنو ہیں ان کو عقل نہیں ہے ان کو مسئلہ اتنے بڑے لشکر سے کیسے لڑیں گے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وہ اللہ بھی بھروسہ کر کے اللہ, اللہ غالب حکمت والا ہے ولو اے ندی اگر آپ دیکھیں ملائے گا اللہ اکبر کہ جب, جب ملائے گا پرشتے کاپروں کی روحیں قبض کرتے ہیں یا ان, ان کے منہ پر مارتے ہیں ان کی پیٹ پہ مارتے ہیں شریک اور کہتے ہیں کہ چکھو عذاب جلنے کا راج کبھی ماں خدم یہ اس وجہ سے ہے جو تمہارے ہاتھوں نے آگے بھیجے امال علیہ السلام دل اللہ تعالی بندوں پہ ظلم کرنے والا نہیں ہے آل ان لوگوں کی حالت فرعون جی فرعون والوں جیسی ہے من اور ان سے پہلے والوں جیسی بی آیات اللہ انہیں اللہ کی آیتوں سے انکار کیا اللہ انہیں گناہوں پہ انہیں پکڑ لیا ان اللہ شدید اللہ اللہ تعالیٰ سزا دینے والا ہے اس وجہ سے اللہ تعالیٰ کسی نعمت کو بدلنے والا نہیں ہے علا اور اللہ تعالیٰ سننے والا جاننے والا اس آئے کے ترجمے میں لوگ اس کا شعر پیش کرتے ہیں خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی نہ ہو جس کو خیال خود اپنی حالت کے بدلنے کا یہ ترجمہ ٹھیک ہے اقبال کا یہ شعر اس آیت کے ترجمے میں ٹھیک ہے غلط جی جی یہ آیت آئی ہوئی نا یہاں پر وہ دوسری آیت کا ہے لیکن اس آیت کے ترجمے میں کئی لوگوں نے اس کو پیش کیا تو اس آیت کا مفہوم وہ نہیں ہے بلکہ مفہوم یہ ہے کہ جب بندہ اپنے دل, اپنے دل کی بات بدل دیتا ہے تو اللہ کی نعمتوں سے محروم ہو جاتا ہے اپنے دل کی بات بدل دیتا ہے تو اللہ کی نعمتوں سے محروم ہو جاتا ہے آپ کے دل میں ایمان ہے اللہ کی نعمتیں آ رہی ہیں ایمان نکلا وہ نعمتیں گئی اس کی چھوٹی سی مثال آپ ایک شخص کے ساتھ محبت رکھتے ہیں اچانک آپ دل میں لے لے کہ میں اس سے پیسے لوں گا تو <بارو> اس آدمی کے دل سے آپ کی محبت نکل جائے گی وہ آپ کو نفرت کرنا شروع کر دے گی سجر بات ایک, ایک بادشاہ, بادشاہ کے بارے میں کبیر میں لکھا ہے کہ وہ ایک گاؤں ایک باغ میں چلا گیا اور بچے سے کہا کہ اپنا انار نہ چوڑ کے لاؤ شکار کرتے کرتے گم ہو گیا باغ میں گیا اس بچے نے انار نہ چوڑا تو پیالہ کر گیا بادشاہ نے پیا دوسرا پیا دل میں خیال آیا کہ اس قبضہ کروں گا پھر اسے کہا کہ ایک اور انار توڑ کے پلاؤ اس نے انار توڑا تو تھوڑا سا رس نکلا اس میں سے دو چار تو نکلے اس نے کہا کیا کہ یہ کوئی دوسری قسم کا انار ہے بچے نے کہا نہیں لگتا ہے ہمارے ملک کے بادشاہ کی نیت خراب ہو گئی ہے تو اللہ نے نعمتوں سے محروم کر دیا مسئلہ ہے کہ مسلمانوں اگر اللہ کی نعمتوں کو اپنے اوپر برقرار رکھنا چاہتے ہو تو اپنے دل کو ٹھیک رکھو اس کو گناہوں سے بساوت سے بز سے ناپاکیوں سے پاک رکھو اللہ پر بھروسہ کرو پھر اللہ کی نعمتیں تم پر مسلسل آتی رہیں گی ورنہ برہنوں کی طرح کہ ان پر بھی ہر نعمت موجود تھی لیکن اس کفر کی وجہ سے وہ چھن گئی تو تم سے بھی ضائع اور باطنی نعمتیں چن لی جائیں گی فرعون من خبلهم کہ جیسے کہ حالت فرعون والوں کی اور ان کی ڈوم سے چھٹلایا کو ہم, ہم, ہم نے ان کے گناہوں کی وجہ سے حالات کر دیا وہاں اپنا آل اور فرعون والوں کو غرق کر دیا وہ کلن کان و ظالمین سارے ظالم تھے ان شرط اللہ اللہ کے یہاں بدترین کاندار جانور وہ لوگ ہیں جو کفر کرتے ہیں اور ایمان نہیں لاتے اللہ دین کا ان میں سے جن کے ساتھ آپ نے آپ کا آمنا کامنا ہو ان کے ساتھ لڑائی میں آپ نے پائیں لڑائی میں تو آپ ان کے ذریعے سے دوڑا دیں من خل پاؤں ان کے پیچھے والوں کو شردا یو شرید تشریدن کے معنی کسی کی جمعیت اور قوت کو منتشر کر دینا یعنی ان کافروں کو ایسا مارے ایسا مارے ایسا مارے کہ ان کا حسر جو پیچھے بیٹھے وہ بھی بھاگ جائیں بھاگتا سے تو عام ہلکی مار نہ مارے جس کی وجہ سے پیچھے والے بھی لڑنے آ جائیں شدید قسم کی مار دیں تاکہ پیچھے والے خود جنگ سے بھاگ جائے اور جنگ چھوڑ دیں اسلام جنگ نہیں چاہتا جنگ سے روکنا چاہتا ہے پر جنگ سے روکنے کا طریقہ یہ اچھی قسم کی جنگ ہوتا ہے لا کروں تاکہ عبرت ہوا اور اگر آپ کو کسی قوم سے کوئی خیانت کا خوف ہوا ہو، تو ان کی طرف ان کا احتجاجیں اس طور پہ کہ آپ اور وہ برابر برابر ہو جائیں کوئی معاہدے کی خلاف ورزی نہ ہو ان اللہ علیہ الخین <الخائنين> اللہ تعالیٰ خیالت کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا حضرت امیر معاویہ کا معاہدہ تھا علوم والوں کے ساتھ تو معاہدے کے دن ختم ہو رہے تھے تو حضرت امیر معاویہ نے اپنا لشکر چلا دیا کہ جب معاہدے کا دن ختم ہوگا ہم ان کے بارڈر پہ بیٹھے ہوں گے لیکن حملہ کر دیں گے تو دیکھا کہ ایک بزرگ کھوڑے پہ چڑے ہوئے اور پکار پکار کہہ رہے ہیں وفان لا غدر وفان لا غدر وعدہ خلافی نہ کرو وعدہ خلافی نہ کرو تو دیکھا کہ وہ حضور اکرم وسلم کے صحابی حضرت اکبار رضی اللہ عنہ سے جو یہ بات اعلان فرما رہے تھے تو مسلمان کبھی بھی واد کی خلاف ورزی نہیں کرتا اور آہت نہیں توڑتا تو آہت ایسے توڑو کہ تمہاری اور ان کی پوزیشن برابر برابر ہو پھر آگے بڑھو وَلَا يَحْتَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لوگ یہ گمان نہ کریں کہ وہ اللہ کے بھاگ جائیں گے ان نہ کو نہیں تھکا سکتے ایمان والوں تم نے کیا کرنا ہے فرمائے تیار کرو ان کافروں کے واسطے ان سے لڑائی کے واسطے مت تم جتنی تمہاری ستاعت ہو قوت ان قوت میں سے حضور نے فرمایا ان قوت آمی اصل قوت پھینکنے کی قوت ہے میزائل کی قوت دور پھینکنے کی قوت تیر کی قوت جس کے پاس زیادہ ہوگی وہ اتنا طاقتور ہوگا ومر مر ری اور گھوڑے پالو ترحب نبی یادو اللہ تم ڈراؤ جس کے ذریعے سے اللہ کے دشمنوں کو وہ ادو تم اور اپنے دشمنوں کو وہ کرینم دونوں اور کچھ ان کے علاوہ ہیں یہ وہ دشمن ہیں جن کو تم نہیں ڈالتے ہو یا اس سے مراد جنات ہیں جب تم اپنے گھر میں گھوڑا پالو گے تو جو گندے قسم کے جنات ہیں وہ تمہارے گھر میں نہیں آئیں گے اللہ تعالم جن کو تم نہیں جانتے اللہ علام اللہ جانتا ہے اللہ, اللہ کی آپ کی خرچ ہو جائیں گے پھر ہم کیا کریں گے خرچ کرو گے اللہ کے رستے میں وہ پورا پورا تمہیں لوٹا دیا جائے گا وان تم لات اور تم پر ظلم نہیں کیا جائے گا یا اللہ ہماری ٹریننگ اور تیاری کے کافی ڈر گئے اور کے صلاح کے لیے جھک گئے جھک گئے تو پھر تم بھی کر لو سلاح وہ لوں گا اور اگر سلاح کے لیے دک جائے تو آپ بھی چک جائیں وہ تو مقوب سننے والا جاننے والا ہے وہی اردو کا اور اگر وہ آپ کو دھوکہ دینا چاہیں گے بین حساب تو اللہ آپ کے لیے کافی ہے نظرین جس نے آپ کی تاریخ کی اپنی نصرت سے اور ایمان بالوں کے ذریعے سے بین قلوبہ اور اللہ نے اپنی رحمت سے ایمان بالوں کے دل جوڑ دیے لو <جَمِيه> اگر آپ زمین کے سارے خزانے فرض کر ڈالیں آپ ان کے دلوں کو نہیں جوڑ سکتے نہ ولاک اللہ, اللہ بین اللہ نے ان کے دل میں الفت ڈالی انہ عزیز الحکیم وہ حکمت والا ہے مجاہدین میں باہمی الفت اللہ کی نعمت ہے اور, اور یہ نعمت کا شنگانہ عذاب کی نشانی ہے تو اس الفت کی حفاظت کے لیے کوشش کرتے رہنا چاہیے یا نبی حسب و کلّ اللہ آپ کے لیے کافی ہے من اور جو آپ کے پیروکار ایمان والے ہیں ان کے لیے بھی اللہ کافی ہے دوسرا تجربہ یہ ہے کہ اے نبی اللہ آپ کے لیے کافی ہے اور چاند ایمان والے جو آپ کے ساتھ ہیں وہ آپ کے لیے کافی ہیں آپ کو مزید کسی کی ضرورت نہیں ہے یا اللہ اب تیرا نبی کیا کرے گا ایمان والوں کو جوڑنے والوں کو پہ لگا دو لڑائی پہ شوق دلاؤ ابھارو ہر یحرز تحریر کسی کو کسی کام پہ ایسا کرنا کہ وہ قابو ہو کے اس کے اندر جا کے ٹوٹ پڑے کہتے ہیں تحریر اے نبی دیہات کی ترغیب نہیں دیجیے بلکہ کیا دیجیے تحریر دیجیے ترغیب کا لگ رہا تھا ہلکا تھا تو اس لیے دیہات کی دعوت جنون کے ساتھ دینی چاہیے تاکہ سامنے والے بالکل کھڑے ہو جائے خالی ترغیب سے کام نہیں چلتا شروع رونا اگر ہوں گے تم میں سے بیس آدمی سابق قدم رہنے والے یہ غریب تو وہ غالب ہوں گے دوسروں پر وہ تن اور اگر تو ہوں گے غریب و من اللہ دینا تو ہزار کاپروں پہ غالب آئیں گے بہان قوم لائق کہوں اس لیے کہ کاپڑوں کو سمجھ رہی ہے یہ لڑنا نہیں جانتے ان کو جنگ نہیں آتی یہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے قرآن میں اس زمانے میں سریا پیس کا ہوتا تھا جیش او کا ہوتا تھا تو اس لیے ذکر فرمایا الحان خپ <خفف> اللہ, <و آنکھم> اللہ نے تم پہ آسانی کر دی ماننا جان لیا کہ تم میں کچھ کمزوری آ گئی ہے کہ غلط و میاتین اگر تم میں سو آدمی ہوں گے تو وہ غالب آئیں گے ثابت <العان> قدم ہوں گے تو غالب آئیں گے دو سو پر وہی الفن اور اگر ایک ہزار ہوں گے تو دو ہزار پہ غالب آئیں گے بے عینی اللہ اللہ کے حکم سے اللہ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے اب جو پدر کے قیدی ملے تھے <سؤال> ان کے بارے میں مسلمانوں میں اختلافی کے قتل کر دیتے فدیہ وغیرہ حضور قبول فرمایا تو قرآن کی آیتیں نازلوں میں آپ نے اچھا اچھا یہ ہوتا کہ آپ ان کا خون بہاتے تاکہ اسلام کو قوت ملتی اللہ کی زمین میں کھاد پڑتی یہ جو زمین ہے نا جب یہ زمین بنجر ہو جاتی ہے تو سب سے پہلے کیا کرتے ہیں اس میں ہل جلاتے ہیں ہل جلانے ہیں؟ خات خات کے بعد کیا ڈالتے ہیں کھاد اور کھاد کے بعد کیا ڈالتے ہیں بیج جب زمین پہ کفر آ جائے تو پہلے دیہات کا ہل چلا پھر اس میں کافروں کے خون کی کھاد ڈالو پھر شہداء کے خون کا بیج ہے تو اوپر سے تھوڑا تھوڑا چل دو تو زمین میں سے اسلام کے پودے نکلنا شروع ہو جاتے ہیں اسلام کے تناور پر کھڑے ہو جاتے ہیں تو آپ کی ذرا کھاد دیتے ان کو رکھ لیا آپ نے پاس تو تھوڑا سا کاٹا تھوڑا سا جھڑکا. اب صحابہ نے وہ پیسے پرے رکھ دیے مال ہے اللہ نے کتاب کر, کر کے فرمایا کہ تم بھی سدھر جاؤ ٹھیک ہو جاؤ اللہ تعالیٰ تمہیں یہ سارا مال تم نے فیڈیے میں دیا واپس دے, دے گا تو جو جو قیدی مسلمان ہو گئے اللہ نے اس کو مالی گسا دیا تھا فرمایا دی. ماتان لوگ کہتے ہیں کہ نبی مارنے کے لیے نہیں آتے نبیوں کا کام مارتا نہیں ہے اللہ تعالی کہتے ہیں نبیوں کا یہ کام نہیں ہے کہ مارے بغیر چھوڑ وہ سب آپ نے سنا ہوگا جی. نبی مارنے نہیں آتے نبی گردنے کاٹتے نہیں آتے اللہ کہتے ہیں نبی کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ مارے بغیر چھوڑ دیتے مات نبی یہ نہیں چاہیے کسی نبی کو اس کے پاس یہاں تک کہ وہ خوب خون ریزی کر لے زمین میں توریدون عرزت دنیا تم دنیا کا سمان جاتے ہو فدیہ لیتے ہو واللہ یرید الاخرہ اللہ تمہارے لئے آخرت چاہتا ہے واللہ عزیز الحکیم اللہ غالب حکمت والا ہے لَوْلَا كِتَابٌ مِّنَ اللَّهِ سَبَقَ اگر اللہ کی طرف سے ایک بات پہلے سے لکھی ہوئی نہ ہوتی لمست تم تھی ماں تم تو تم نے جو فدیہ لے کے ان کو چھوڑ دیا اس کے اللہ تمہیں سخت عذاب دیتا لیکن اللہ پہلے فیصلہ کر چکا تھا کہ تمہیں عذاب نہیں دینا اس لیے معاف کر دیا ورنہ تم نے بڑا وہ کیا ایسے جنہوں نے بلال ہبزی کو اتنا مارا حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھیں نکال دی حضرت سمیہ کے ٹکڑے کر دیے کتنے تعلیم تھے کو مارنا چاہیے تھا تم نے کیوں چھوڑ دیا چلو اب اگر اللہ پہلے تمہیں معاف نہ کر چکا ہوتا تو تمہیں اب صحابہ رو رہے تھے تو اللہ نے کہا پگلو مما غنیم جو تمہیں مالے غنیمت ملا ان سے کھاؤ حلال حلال بھی ہے صاف بھی ہے وقت اب اللہ اللہ سے ڈرتے رہو ان اللہ عبور الرحیم اللہ بسنے والا مہربان ہے اب ان قیدیوں کو کہہ رہے ہیں یا نبی کل <سؤال> نے منفی اسی کو من کہ ان سے جو آپ کے ہاتھ میں اگر اللہ نے تمہارے دنوں میں ہو گئے یوں تو جتنا تم سے لیا گیا اللہ اس سے زیادہ تمہیں لوٹا دے گا وہ اب تمہیں بخش بھی دے گا وہ اللہ بفر الرحیم وہ ارید الگ یہ آپ کو دھوکا دینا چاہیں گے فقط خان اللہ قبل تو اس سے پہلے بھی انہوں نے اللہ کو دھوکا دیا تھا نے ان کو پکڑوا دیا واللہ علیم اللہ والا والا ہجرت کی اور نہ مار اللہ آو اور اللہ کے رسے میں مجاہدین کو جگہ دی ٹھکانا دیا ان کی مدد کی ایک دوسرے کے یار ہیں و لبین اور جو ایمان تو لا چکے ہجرت نہیں کی مال بلایا تمہیں ان کی ولایت میں سے کچھ نہیں حصہ کوئی دوست نہیں ہے تمہاری ان کے ساتھ حکا یو حاضر ہجرت کرائے ہاں اگر وہ تمہیں دین کے بارے میں تم سے مدد طلب کرے کافروں کے ملکوں میں رہتے ہیں وہاں ان سے ظلم ہو رہا ہے تم سے مدد مانگ رہے ہیں پالی تم تو تمہارے ذمے مدد کرنا ہے اللہ بین تم و بینتا مگر اس قوم کے خلاف جس کے اور تمہارے درمیان معاہدہ ہے ول کا بصیر اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کو دیکھنے والا ولدین کپڑوں اور جو لوگ کافر ہیں ان میں سے بعض بعض کے یار ہیں اللہ تب آلو سمجھے اللہ تب آلو مسلمانوں اگر تم نے ایسا نہ کیا تو زمین میں فساد پھیل جائے گا فا تم کبھی اور بہت بڑی خرابی پھیل جائے گی کیا نہ کیا اللہ کا بتائیے بھائی اللہ کا فالو سے کیا مراد کال کیا ہوا ہے ہاں یہ صحیح فرما رہے ہیں اللہ کا کا پہلا ترجمہ یہ ہے کہ اگر مظلوم مسلمانوں نے تمہیں پکارا اور تم ان کی مدد کے لیے نہیں گئے تو زمین میں فطرہ اور فساد ہو جائے گا نہ تم بچو گے نہ اسلام بچو گے اس لیے تو ایک عثمان زمین کی خاطر چودہ سے صاحب کر کے جا رہے تھے ایک مسلمان عورت کا دوپٹہ اترا تو سارے جا رہے تھے کیوں اللہ کا یہ ہوئی وہ چیز ہے جو تم نے نہ کی تو تم سب کی جانیں گھٹیا سستی ہو جائیں گی اور تمہارا خون پانی سے زیادہ سستا ہو جائے گا اپنے مسلمانوں کی قیمت بتا دو اگر ایک مسلمان کے خون کی, کی خاطر ہوگا فزاد ہوگا اور جو کر لوگ دوسرا ہیں اگر تم نے کافروں سے یاری چھوڑ کر مسلمانوں سے یاری نہ لگائی تو زمین میں کتنا اور ہو جائے مسلمانوں اگر تم نے سے تیاریاں چھوڑ کر مسلمانوں سے یاریاں اور کوستیاں نہ لگائی اپنے موائدے نہ کیے یعنی امت مسلمہ یک جان نہ ہوگی تک ان فتنا تم کھلا پن کبیر زمین میں ایسا کتنا ہوگا ملک ہمارے ہوں گے چلے گی ان کی جان ہماری ہوگی ماریں گے وہ ہم ایک دوسرے کو کاٹیں گے کھائیں گے ذلیل ہوں گے محنت ہم کریں گے اور یہاں اموال ان کے قتلوں میں جا کے پھیر کر دیے جائیں گے تمہاری بیٹیاں بیچی جائیں گے سمجھ رہے ہیں آپ لوگ دو سرزمے میں اللہ کا پاگو کا پہلا ترجمہ کیا اگر مظلوموں کی مدد کے لیے چراغ میں نہیں نکلو گے تو سباہی آ جائے گی اور اس کی مثالیں میں نے دی ہیں اللہ کے نبی عثمان غنی کے لیے نکلے اور صحابہ کرام اس عورت کے لیے نکلے جس کا دوپٹہ ہے یہودی نے اتار دیا تھا سارے نکل کھڑے ہوئے تھے مظلوموں کی مدد کے لیے اور دوسرا اگر مسلمان باہم آپس میں اتفاق نہیں کریں گے کافروں کے مقابلے میں آپس میں آپس میں آپس میں جوڑ کر کے کافلوں کے مقابلے میں تمام مسلمان اقوام کٹھی نہیں ہوں گے تو فساد کرپا ہو جائے گا اللہ تو ہر بات سمجھا چکا ہوں آمنوا بس جو لوگ ایمان لائے وہ اور انہوں نے ہجرت کی وجہ سبیل اللہ کے رستے میں دیہات کیا ولدین دیا اور مدد کی ہم حقا تو یہی لوگ ہیں بخش دی ہے عزت والی روزی بھی ہے ولدین آن باد اور جو لوگ بعد میں ایمان لائے وہ ہاجر انہوں نے ہجرت کی اور تمہارے ساتھ مل کے دیہات کیا منکم وہ بھی تم میں سے ہیں مسلمانوں میں بھی نمبر ایک تو پرانا نیا نہیں ہوتا جو بعد میں بھی آئے اور اس لیے آتا ہے کہ حضرت عمر ایک دفعہ بیٹھے تھے تو کچھ مکہ کے سردار جو نئے تھے وہ آ کر بیٹھے تو بیٹھے تھے باہر کہا حضرت اندر مصروف ہے تھوڑی دیر باہر بیٹھے بیٹھ کے اب حضرت بلالی آئے تو فوراً حضرت عمر کو اطلاع ملی تو اندر سے دوڑتے ہوئے آئے اور باہر مرحبا والن اور سیدنا بلال کرتے اندر لے گئے تو وہ مکی سردار رونے لگے کہنے لگے ہمیں اپنی بےزتی کا کوئی خوف نہیں ہے ڈر یہ کہ کہ قیامت کے دن بھی ایسا نہ آؤ کہ بلاس کو تو پکڑ کے لے جائیں جنت میں اللہ کے نبی اور ہم وہاں بھی باہر بیٹھے رہے انتظار میں سردار سے تو ہمیں کوئی عمل بتاؤ کہ بلال تک ہم بھی پہنچ جائے تو انہوں نے کہا جاؤ کسی بارڈر کے اوپر اسلامی بارڈر کی پہرے داری سے کرو یہ وہ عمل ہے جس کے ذریعے پہ تم ان کے ساتھ ہو سکتے ہو دلی لیا ہے عام عموماً جو بعد میں جہاز سے اپنے عمل کو طاقتور کر لیا تمہیں وہ تمہارے ساتھ ہوتا آخر میں ایک مسئلہ سمجھا دیا کہ پہلے جو وراثت ہوتی تھی وہ ان کی آپت میں جن میں اللہ کے نبی نے مواقع کرائی تھی ایک انصاری ایک مہاجر ان کی ولایت میں ہوتی تھی کہا کہ نہیں اب وہ اس سلسلہ ختم ہے جو وراثت کا حق ہے وہ رشتے داروں کو ہی ملے گا جو مال کے وارث ہوں گے وہ دوست یار یا مواقع والے نہیں ہوں گے بلکہ وارث لوگ ہوں گے دوست یاری میدان جنگ میں اور باہر کام آئے گی مال اور وراثت میں رشتے داروں کو اللہ نے حق دے دیا تاکہ دنیا کا نظام درست ہو جائے واؤل الرحام باہم اولاد اور رشتے دار آپس میں ایک دوسرے کے زیادہ حقدار ہیں فی کتاب اللہ اللہ کی کتاب میں ان اللہ بكل شیء علیم اللہ تعالی خوب علم رکھنے والا ہے تو اللہ علم والے نے تمہیں اس صورت کا علم دیا ہے تو اللہ تعالی کا شکر ادا کرو ساتھ ہی بجے دوبارہ جمع ہو جائیں انشاءاللہ تو مزید پڑھیں گے آخر تک انشاءاللہ دعا کریں کہ یہ ذرا ختم ہو جائے ویسے تو تقریباً ساری صورت جہاد کے بارے میں ہے لیکن سراہدن جن آیات کا جہاد سے تعلق ہے وہ بانوے ہیں اس میں غزوہ تبوک اور غزوہ حنین کا بہت تفصیل سے ذکر ہے تبوک کا بہت تفصیل سے ہے حنین کا بھی تذکرہ ہے اور فتح مکہ کا اعلان بھی ہے فتح مکہ اعلان کے تین غزوات مذکور ہیں موضوعات میں قتال، یعنی قتال کی, کی سات حکمتیں کہ اللہ تعالی نے لڑنے اور مارنے کو عبادت کیوں قرار دیا خون خرابا لڑنا مارنا اس کو اتنی بڑی عبادت کیوں قرار دیا اس کی سات حکمت بیان کی گئیں نمبر دو تمام اعمال پر جہاد کی افضلیت کا بیان نمبر تین اعلی کتاب سے جہاد یہود و نسارہ یہ صورت کا خاص موضوع ہے نمبر چار منافقین کی جہاد سے پہلو تہی ان کے بہانے ان کے عذر قرآن کے جوابات بہت تفصیل کے ساتھ اس میں آئے ہیں اس لیے سورت کا ایک نام صورت فاضح بھی ہے اس میں منافقین کو جو مجاہدین کو تنگ کرتے رہتے ہیں ان پہ اعتراضات کرتے رہتے ہیں ان کو ستاتے ہیں ان کے مزاق اڑاتے ہیں ان کو اتنا رتوا کیا اس صورت نے مالیجیے شروع کریں ہم آیت نمبر ایک سے لے کے ساٹھ تک مسلسل چوہتر اکاسی سے لے کے ایک سو بارہ تک آئے نمبر ایک سو سترہ سے ایک سو تیئیس تک دوبارہ سنی لیجیے آیت نمبر ایک سے ساٹھ تک تہتر چوہتر اکاسی سے لے کے چھیا تک چھیا نو اور چھ ایک سو سات سے لے کے ایک سو بارہ تک ایک سو چھ سے لے کے ایک سو بارہ تک اور ایک سو سترہ سے لے کے ایک سو تک بانوے آیات بنتی ہیں ویسے اگر مفسرین کے اقوال کا جائزہ لیا جائے تو پھر پوری صورت برات کا تعلق کے ساتھ ہے اس میں سب سے پہلے جو آیت نازل ہوئی وہ ان فیرو خفاف و بطفالہ کی نازل ہوئی پھر پہلے کا حصہ اور بعد کا حصہ اس کے بعد نازل ہوا ہے اور ان فیرو خفاف و بصفالہ کی بارہ سے زائد تصویریں لکھی ہیں علماء نے جن میں سے کچھ ہم عرض کر دیں گے انشاءاللہ باقی کے لیے حوالہ بتا دیں گے آپ لوگ ڈھونڈ لیں گے پڑھیں آیت نمبر ایک سے ساتھ سکتا تم جن سے تم نے معاہدہ کیا ہے من مشرقین مشرقین میں سے فصیح فی الضی سرزمین عرب میں کل پھر لو ارب آتا اشبرین چار مہینے والم اور جان لو ان غیر اللہ تم اللہ کو عادت کرنے والے نہیں ہو اللہ سے بچ کر نہیں جا سکتے ہو وَأَنَّ اللَّهَ اللہ الْكَافِرِينَ اور اللہ تعالیٰ کافروں کو رسوا کرنے والا ہے آپ کو معلوم ہے صلیح تبیہ کے موقع پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور مشرقین کے درمیان معاہدہ ہوا تھا تک سال جنگ نہ کرنے کا اور ایک دوسرے کے خلاف تعامل نہ کرنے کا انہوں نے اگلے سال ہی کام شروع کر دیا بنو خزا مسلمانوں کے حلیف تھے ان کے اوپر قبیلہ بنو بکر نے جو مشرقین کا حلیف کا حملہ کر دیا اور بیچاروں کو بہت نقصان پہنچا ہے ان اپنے گھوڑے لے کے روتے ہوئے اور پھٹے ہوئے کپڑے لے کے مدینہ منورہ میں آئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خفیہ تیاری کا حکم دے دیا اور نماز پڑھ کے اللہ سے دعا کی کہ یا اللہ ہمارے راغوں کو چھپا دینا سنا کے دس ہزار کا لشکر تیار ہوتا رہا اور بار کسی کو خبر نہیں ہوئی سناج دری میں آپ گئے اور آپ نے مکہ فتح فرما لیا تمام علماء کا اتفاق ہے کہ مکہ مکرمہ تلوار کے ذریعے سے فتح ہوا ہے حاجی صاحبان اگر یہ تلوار نہ ہوتی تو حجر اسود کا پوتا بھی نہ لے سکتے مزاق رحمت کے نیچے کھڑے ہو کر دعائیں بھی نہ مانگ سکتے اور مقام ابراہیم پر کھڑے ہو کر نفل بھی نہ پڑھ سکتے لبئی کلبیک لبیک لا شریک اللہ کا لبیک کی سدائیں بھی بلند نہ ہوتی منا اور عرفات بھی آزاد نہ ہوتے صفا اور مروہ کی برکتیں بھی حاصل نہ ہوتی زمزم کا میٹھا لذیذ اور برکتوں والا پانی یہ بھی نہ ملتا جس تلوار کو صبح بھی گالی دیتے ہیں دہشت گرد کہتے ہیں شام بھی اسی کی برکت سے کعبہ ملا ہے اسی کی برکت سے بیت المقدس ملا تھا بعد میں بج دلی کی وجہ سے چن گیا تو خیر وہ فتح ہو گیا اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سن گرو کو ایک قابلہ بھیجا حج کے لیے اس کو حج اکبر کہتے ہیں اس لیے کہ عمرہ چھوٹا حج کہلاتا ہے اور جو حج ہوتا ہے وہ بڑا حج کہلاتا ہے حج اکبر اس میں حضرت کی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر تھے امیر قابلہ لیکن اعلان حضرت علی کو کرنا تھا عرب کے قبائل کے رواج کے مطابق رشتہ دار کی طرف سے اعلان کیا جاتا تھا جو زیادہ قریبی ہو اب وہاں تین طرح کے قبائل تھے ایک وہ قبیلے تھے جن کے ساتھ مسلمانوں کا غیر میادی معاہدہ تھا معاہدہ کا کوئی میعاد مقرر نہیں تھی پہلی آیت میں ان کو اعلان کیا گیا کہ بس اب تمہارے معاہدے کی میعاد چار مہینے مقرر ہو چکی ہے اور چار مہینے کے بعد تمہیں اس سرزمین پہ کپر کی حالت میں نہیں رہنے دیا جائے گا یہ ارض حرم ہے یہاں کفر و شرک حرام ہے اور اب تمہیں یہاں رہنے کی اجازت نہیں ہوگی دوسرے غوطے مشرقین جن کے ساتھ کوئی معاہدہ نہیں تھا ان کے لیے بھی یہی آیت نازل ہوئی کہ تمہیں بھی چار مہینے کی مہلت دی جا رہی ہے کیا شان تھی اسلام کی کتنے مزے سے اعلان کیا جا رہا تھا کہ چار مہینے میں مسلمان ہو جاؤ ورنہ یہاں سے نکل جاؤ خاص کر دو علاقے کو اللہ کی زمین پہ کافر عزت کے ساتھ رہے ایسا نہیں ہو سکتا اسے مسلمانوں کا ذمہ بن کے رہنا پڑے گا مسلمان اسے امن بھی دیں گے روزی بھی دیں گے لیکن عرب کی سرزمین پر کافر ضمی بن کے بھی نہیں رہ سکتا یہ سرزمین حرم ہے جس طرح آدمی اپنے حرم میں اپنے گھر میں کسی غیر کو نہیں گھسنے دیتا اسی طرح اللہ کے اس حرم میں بھی غیر مسلم نہیں گھس سکتا نہیں داخل ہو سکتا پھر حضور اکرم صلی اللہ علم نے فرمایا تھا کہ اگر میں آئندہ سال تک زندہ رہا تو میں جزیرت الحرف کو مشرقین سے بات کر دوں گا اور مشرقین سے مراد مشرق بھی تھے یہود بھی تھے بھی تھے اللہ کے نبی دنیا سے پردہ فرما گئے لیکن جاتے جاتے اعلان کر گئے اخرج اخرک الدا من جزیرت العرب یہودیوں کو اور نصرانیوں کو جزیرت العرب سے نکال دینا اس حکم کو پورا کیا حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے جن کی قسمت میں اللہ نے یہ شہادت لکھی تھی انہوں نے خیبر کے یہودیوں سے کہا کہ یہاں سے اپنا بوریا بس گول کرو اور نکل جاؤ ایک بڑا یہودی آیا کہ عمر تو زیادہ بڑا ہے کہ تیرا نبی زیادہ بڑا تھا انہوں نے تو ہمیں یہاں رہنے کی اجازت دی اور تو ہمیں نکال رہا ہے حضرت عمر نے فرمایا کہ اللہ کے دشمن میرا حافظہ اتنا کمزور نہیں ہے مجھے یاد ہے تجھے ہی اللہ کے نبی نے کہا تھا کہ ایک دن آئے گا کہ تو جزیرت العرب سے دوڑ رہا ہوگا اور پتا نہیں کر رہا ہوگا کہ توڑ رہا ہے یا تیری اونٹنی تیز دوڑ رہی ہے تو وہ شرمندہ ہو گیا اس نے کہا یہ لوگ ہیں نبی کی ایک ایک بات کو یاد رکھتے ہیں تو پھر اظہر عمر نے ان کو نکال دیا وہاں سے پاک ہو گئے ہیں اب دوبارہ وہاں آئے ہوئے ہیں تو جن کے ساتھ معاہدہ نہیں تھا ان کو بھی چار مہینے کی مہلت دی تیسرے وہ تھے جو ایسے مشرق سے مسلمانوں سے دشمنی نہیں رکھتے تھے اور ان کا میاد ہی معاہدہ تھا کچھ میاد مقرر تھی ان کے لیے اگلی آیت نازل ہوئی کہ اگر انہوں نے تمہارے ساتھ کوئی زیادتی نہیں کی تو ان کی جتنی میاد ہے وہ پوری ہونے دو لیکن میاد پوری ہونے کے بعد بھی انہیں بھی کہا جائے گا یا مسلمان ہو جاؤ یا یہاں سے نکل جاؤ اس حرم کی زمین کو جزیرت العرب کو مشرکوں سے پاس کرنا یہ اسلام کی ضرورت تھی اصل میں اگر پوری دنیا میں مسلمانوں کے پاس ایک جگہ بھی ایسی نہ ہو جہاں ان کا کوئی غیر نہ ہو تو پھر یہ دین دنیا میں کیسے قائم ہو سکتا تھا تو یہ اللہ کی طرف سے کوئی ظلم نہیں تھا بلکہ ایک انصاف کا حکم تھا جو حضرات صحابہ کرام کے جہاد سے الحمد للہ پورا ہوا وہ اذان امین اللہ و رسولی یہ اعلان تھا ان مشرکوں کو جنہوں نے معاہدہ توڑ دیا تھا وہ اذان امین اللہ و رسولی اور یہ اعلان سنا دینا ہے اللہ کی طرف سے اس کے رسول کی طرف سے ایرن سی تمام لوگوں کو یوم الحج اکبر بڑے حج کے دن اللہ بریوں من المشرکین اللہ بری ہو چکا ہے مشرکوں سے وہ رسول اس کے رسول بھی فإن طبتم اب اگر تم توبہ کر کے مسلمان ہو جاؤ بہ خیر اللہ تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے وہ ان طلحی اور اگر تم پیٹ پھیرو گے معجد اللہ اللہ تو جان لو تم اللہ سے نہیں بچ سکتے اللہ کو آج نہیں کر سکتے وہ بشر اللہ دینا اور کچھ خبریں سنا دی, دی کو آزاد علیم دردناک آزاد کی بل اللہ دینا آحت تم ہاں مگر وہ جن سے تم نے معاہدہ کیا مشرقین میں سے تم علم قسم تم انہوں نے تمہارے ساتھ کچھ کمی نہیں کی ولم اور تمہارے مقابلے میں کسی کی جنگی مدد بھی نہیں تھی تو ان کا معاہدہ پورا کروت مدتین اللہ, اللہ تقوا رکھنے والوں کو پسند فرماتا ہے اب چاہیے تو یہ تھا ان مشرقوں کو فوراً نہیں ختم کر دیتے لیکن اشہور حرم کی وجہ سے کچھ توقع کیا گیا فی الدن فلق الشہر جب حرمت والے مہینے یا وہ چار مہینے جن کا اعلان کر دیا گیا ختم ہو جائیں فقتل ضلع تو قتل کرو مشرقوں کو ہے تو جب جہاں پاؤ بخو ہم انہیں پکڑو انہیں چھیرو بک اردو اور بیٹھو لہوم ان کے لیے کلّا مرسد ہر جگہ القاعدہ یہ ساری بیٹھنے کے معنی میں آتے ہیں مورچوں کے معنی میں کہ جس جگہ کوئی آدمی مورچہ لگا کے بیٹھا ہو کپڑوں کی طاق میں اس کے لیے سارے الفاظ استعمال ہوتے ہیں فعم تابو و حقام اللہ لوگوں کے سر کا انٹینا کھڑا ہوا ایک لحظ سے تو اچھا ہے فعم تابو پھر اگر وہ توبہ کر لیں اور قائم رکھیں نماز کو وہ آتا اور زکات دیتے رہیں خلو قبیلا ہوں تو ان کا ردہ چھوڑ دو ام اللہ غفور الرحیم دے سک بسنے والا مہربان ہے اب سوال یہ ہے کہ ایک شخص نے وہ کلمہ تو پڑھ لیا لیکن نماز نہیں پڑھتا اور روزہ نہیں رکھتا تو اس کو چھوڑ دیں گے کیا چھوڑیں گے تین آئمہ کے یہاں تو اسے بھی قتل کر دیں گے اس لیے کہ بے نماز ان کے یہاں مسلمان نہیں ہوتا اور حضرت امام و حنیف کے ہاں اس کو پکڑ کے رکھیں گے یہاں تک کہ یا مر جائے یا توبہ کر لے تو خالی کلمہ پڑھنا کافی نہیں ہے نماز اور زکات ان دو چیزوں سے اپنے اسلام کا اسے ثبوت پیش کرنا ہوگا مشرقین تجارہ کا اور اگر کوئی شخص مشرقوں میں سے اس تجارہ کا آپ سے پناہ مانگے فاجر ہوں تو اسے پناہ دے دیجئے حتہ یسم کلام اللہ تاکہ وہ اللہ کا کلام سنے اور اسے سمجھنے کی کوشش کرے ثم مأمنا پھر اس کے امن کی جگہ اسے پہنچا دی دیجیے جب امن کی جگہ پہنچا دی گا اب اس پر احکامات جاری ہو جائیں گے غالب قوم اللہ علم یہ اس وجہ سے کہ یہ ایسے لوگ ہیں جو علم نہیں رکھتے کیسے ہو سکتا ہے مشرقوں کا حد اند اللہ اللہ کے یہاں رسول اور رسول کے ہاں تم سوائے ان لوگوں سے جن سے تم نے اہد کیا یہ قبیلۂ سے بس تقیم العم تم بھی ان کے ساتھ سیدھے رہو انہ عب المستیم اللہ تقویٰ رکھنے والوں کو پسند کرتا ہے یہ اللہ اللہ احاطم کے فنو گنانا مراد ہے جیفا. کیسے تم ان کے ساتھ معاہدے کرتے ہو جبکہ ان کی حالت یہ کہ وہ, غالب پر لا إلّا تو وہ تمہارے بارے میں لحاظ نہیں کرتے کسی شرابت کا اور نہ کسی آحت کا وہ تمہیں راضی کرتے ہیں اپنی زبانوں سے وہ تابا ان کے دل نہیں مانتے وہ اکثر ہوں فاطب اکثر ان میں سے فاطف ہیں کلیلہ ہی انہوں نے اللہ کی آیتوں کو دیکھ ڈالا ہے تھوڑی دیر قیمت کے بدلے میں بس وہ روکتے ہیں اللہ کے رستے وہ جو کچھ کر رہے ہیں وہ بہت برا ہے ذمہ وہ لحاظ نہیں کرتے ایمان والوں کے بارے میں کسی خرابت کا نہ کسی رحت کام اور یہی لوگ ہیں تجاوز کرنے والے بس اگر وہ توبہ کر لیں بلا اور نماز قائم رکھیں وہ آتا اور زکاتے رہے بھائی خوان تو تو وہ تمہارے بھائی ہیں دینی وہ مفکر آیا ہم یا کھول گول کے بیان کرتے ہیں جاننے والوں کے لیے وہی اور اگر وہ اپنے احاد اور میں توڑ دیں ممباد معاہدہ کرنے کے بعد وہ تعلن کم تمہارے دین میں تانے لگائے تمہیں گالیاں دے تمہارے دین کو فقاتل عمل قبری تو لڑو قبر کے امام ہوتے یہ مشرقوں کے اندر مشرقوں میں ایک مال ہوتا ہے اور ایک ان کے سردار ہوتے ہیں اگر ان کا مال چین لیا جائے ان کے سردار کاٹ دیے جائیں تو باقی لوگ کوئی گڑبڑ نہیں کر سکتے ام لحم الحم ایسے لوگوں کی قسموں کا کوئی اعتبار نہیں لا الحم ینت وہ باز آ جائیں معلوم ہو اگر احمت القفر کو ختم کر دیا جائے تو باقی خود باز آ جائیں گے حالات دکھات علون مسلمانوں تمہیں کیا ہو گیا تم نہیں لگتے ایسی قوم سے نہ کا جنہوں نے اپنی قسمیں توڑ ڈالی وہ ہمراج رسول اور انہوں نے اللہ کے نبی کو نکالنے کی فکر کی مرا اور انہوں نے ابتدا میں تمہارے ساتھ جنگ شروع کی مسلمانوں کیا تم کافروں کے ڈرتے ہو فلاح احق ان تک اللہ زیادہ حقدار ہے اس بات کا کہ تم اس سے ڈرو ان کم تم مومنین اگر تم ایمان والے ہو اب مسلمان حیران ہیں کہ اللہ تعالی پورے قرآن میں رحمت ہمدردی کی بات کرتا ہے سورہ برات میں شروع سے نکالو مارو پکڑو بیٹھو کاٹو اس میں آخر فائدے کیا کیا ہیں کہتا ہے میں تمہیں وہ کام دینا چاہتا ہوں جو کل تک زبرائیل کو دیا تھا میں تمہیں وہ کام دینا چاہتا ہوں جو کل تک کسے دیا تھا جبرائیل علیہ السلام کو دیا تھا اس امت کو خیر امت اللہ نے بنایا کہ پہلی امتوں میں زبرائیل سے جو کام لیا جاتا تھا وہ اللہ تعالیٰ اس امت کے مجاہدوں سے لے رہا ہے ساتھ فائدے ذکر کر دیے قتال الحال کے سات فائدے آج کوئی ڈاکٹر کوئی دوائی دے اور اس کے ساتھ فائدے ذکر कि کہ اس کے کھانے سے تمہارے جسم کی طاقت ایسی ہوگی کہ چالیس مردوں جیسی طاقت ہوگی دماغ تمہارا اتنا تیز ہوگا کہ کمپیوٹر پیچھے رہ جائے گا اور دل تمہارا اتنا مضبوط ہوگا کہ کبھی ہلے گا نہیں لڑ دے گا نہیں ایسے فائدے بتائیں تو ہم وہ دوائی خریدیں گے یا نہیں خریدیں گے اللہ تمہیں جہاد کی دوائی دے رہا ہے اور اس کے ساتھ فائدے بیان فرما دیکھیں اللہ یقین اب جمتے جائیے گا آپ جا, جا, جا لوگ بات تم ان کافروں سے لڑو جلو, جلو اگر اللہ تعالیٰ فرما دیتا تو فوراً تحریف کے سارے دروازے کھل جاتے اس لیے جہاد کا معنی حقیقی ذکر کیا وہ مان حقیقی کیا ہے سب کی لو ہوں لڑو ان کافروں سے پہلا فائدہ جو ادب ہوں گم اللہ تعالیٰ انہیں عذاب دے گا تمہارے ہاتھوں سے کل تک جو قوم اللہ کی نافرمانی پر پکی ہو جاتی تھی ان کے لیے جبرائیل امین کو بھیجا جاتا تھا کہ جاؤ انقلب مدینہ تک و کذاب بی اہلیہ کہ فلاں بستی کو جا کے اس کے بستی والوں سمیت الٹ کے پھینک دو پتھر برسا دو کوئی جا کے ایسی سیخ اور چنگار مارو کہ وہ برباد ہو جائیں کسی قوم کو ہواؤں سے تباہ کیا کسی کو طوفانوں سے تباہ کیا کسی کو صحیحہ کے ذریعے سے تباہ کیا اور اس امت میں اللہ نے فرشتوں والا کام مجاہدوں کو دے دیا کہ اب اللہ جس سے ناراض ہوگا اس کو عذاب دے گا تمہارے ہاتھوں سے تو خوش ہو جاؤ اللہ تعالیٰ نے تمہیں ایسا خوب بخشا سزا دینے کے لیے صرف اپنے خاص لوگوں کو استعمال کیا جاتا ہے ہر آدمی کو سزا دینے کے لیے نہیں بھیجا جاتا ہر آدمی کے ہاتھ میں ہتھیار نہیں دیا جاتا <سؤال> بادشاہ <سؤال> کا سیاح اور جلاد اس کا خاص ترین آدمی ہوتا ہے اور اس کا خاص خود ہوتا ہے اللہ نے تمہیں اپنی فوج میں شامل کر لیا بجائے تو خوش ہو جاؤ اور خوشیاں مناؤ اس بات سے کہ اللہ اب تمہارے ہاتھوں سے کافروں کو عذاب دیا کرے گا نمبر دو فائدہ نمبر دو وایوخیم اللہ ان کافروں کو رسوا کر دے گا یہ کافر عزت والے ہوں گے تو کفر کو عزت ملے گی اور لوگ کفر کی طرف توڑیں گے یہ کافر دلیل ہوں گے تو کفر کو عزت ملے گی اور ہر شخص کفر کے منہ پر تھوکے گا مسلمانوں اگر تم نے کافروں کو دلیل نہ کیا اور وہ عزت والے رہے مسلمان ان کے ان جیسے کپڑے پہنیں گے ان جیسی چکریں بنائیں گے ان جیسا قرض اختیار کریں گے ان کی طرح چلیں گے اللہ کے دین کو دلیل سمجھیں گے کاپروں کو معذت سمجھیں گے اللہ کے دین کو تنگ نظری سمجھیں گے کاپروں کو روشن خیال سمجھیں گے اللہ کے دین کو رجاک پسندی سمجھیں گے اور کاپروں کو ترقی یافتہ قرار دیں گے اور اس طرح سے کفر پہ گریں گے جس طرح میٹھے پہ گرتی ہے خدا کے لیے جہاز کرو تاکہ کافر کافی ہو جائے, جائے کوئی مسلمان ان جیسی دلو شکل دلو نہ بنائے ان جیسا دلو عقیدہ دلو نہ بنائے ان جیسا نظریہ نہ بنائے ان جیسا لباس نہ بنائے اس لیے کہ وہ تو جانوروں سے بدتر ہیں ان کے ایک ایک فیل پر اللہ کی لانت آتی ہے اگر مسلمان ان کے اپال کو اپنائیں گے تو مسلمان بھی ملعون ہو جائیں گے سلیل ہو جائیں گے اس لیے ان کو رسوا کرنا تم پر فرض ہے ان کو دلیل کرنا تم پہ فرض ہے ورنہ مسلمان کہیں گے وہ تو ترقی آفتے ہمیں شکل بھی ان جیسی چاہیے صبح صبح داڑی پہ استرے چڑھ رہے ہیں نبی کی سنت کے اوپر آریاں رہے ہیں آریاں پیشاب کے اندر اٹھا کے گاڑی پھینک دی جا کے کیوں انگریز کاٹتے ہیں تو ہم بھی کاٹیں گے انگریز عزت والے مسلمانوں جہاد چھوڑ کے کیا ملا میری اور آپ کی ماں بہن بیٹی بھی بے پڑھتا ہو کہ باہر آ گئی پہن کے باہر آ گئے انڈر ویئر پہن کے باہر آ ج وہ کہتی ہے وہ عزت والے ہیں ان جیسا ہم بنے گا ہم ترقی کریں گے ہم اپنے اپنے اپنے فیوچر کو پرائٹ کریں گے ان کا فیوچر بھی کل پہ ہے اور پرائٹ بھی کچھ اور ہے ہمارا فیوچر تو مرنے کے بعد شروع ہوتا ہے مسلمانوں کو تاکہ یہ رسوا ہو جائے اور کوئی ان کی شکل بنانا تو کیا تھوکنا گوارا نہ کرے تھوکنا نہ کرے رخ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ نے یاد کیا لوگوں کو مشرکوں سے ایسی نفرت ہو گئی کہ کوئی ان جیسے کپڑے نہیں پہن وہ چھپ چھپ کے مسلمانوں کے مسلمانوں کپڑے پہنتے تھے تو پھر حضرت عمر نے منع کیا کہ نہیں مسلمانوں جیسے کپڑے نہیں پہن سکتے وہ گھوڑے پہ بیٹھنا شروع ہو گئے کہا نہیں کھچر پہ بیٹھو گدے پہ بیٹھو خر ہے تمہارے لیے گھوڑا تمہارے لیے نہیں ہے لباس مقرر کر دیا ان کا کیا شانتی آپ کی صرف ڈھائی <تصفح> سو آدمیوں نے اپنی جان اللہ کی قربان کی ساری دنیا میں اسلام اونچا ہو گیا گفت نیچے ہو گیا اور ہم لاکھوں نے اپنی جانیں بچائی ہیں مر بھی رہے ہیں اور دین اسلام اتنا ضلیل ہے رسوا ہے باللہ من ذالک <تصفح> کہ اچھا خاصا مسلمان اسلام پہ عمل کرنے کو تیار نہیں اچھا خاصا یہ <تصفح> قتال چھوڑنے کی نہ ہو اور قتال کرنے کا فائدہ کیا ہوگا یوگ اللہ ان کو کیا کر دے گا رسوا کر دے گا ذلیل کر دے گا نمبر تین علیہم اور اللہ تمہیں غالب کر دے گا ان پر مسلمان اگر تم چاہتے ہو کہ معیشت معاشرت اقتصاد سیاست جغرافیہ ہر چیز میں ان پہ غالب ہو اللہ نے نسخہ بتا دیا کاطلوم کرنا پڑے گا تب غالب کرے گا بغیر قتال کے طلبا ہو نہیں سکتا نہیں ہو پورے قرآن میں کوئی دکھا دے سولہ سو سال کی تاریخ میں کوئی دکھا دے کہ اس طرح اس کے بغیر غلبہ ہوا ہو نہیں ہو سکتا اگر کہیں کوئی بات مانی بھی ہے تو کسی کتاب کی طاقت کھڑی تھی الحمد اس کتاب کے کندھے پہ سوار ہو کر ہم گئے پھر لوگوں نے ہمارے اپلانے